بسم اللہ و رحمت علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفیہبہ واٹس ایپ گروپ میں موجود تو تمام گروپ برادران اور تمام سامعین اور ساتھی دوسرے انواع میں سولواشہ اور دوسرے تمام سامعین خرآم برادران سب کچھ مسلم واقعی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درخت جو ہے کتاب صوفیہ دعوت صوفیہ امام نرباشہ ہاں جی جس کو بندہ اقتصاد کہ دعوت شریف بولتا ہوں تو بعض برادان کو شاید اعتراض ہوا ہے میرے زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے اس وجہ سے بولتا ہوں میں یہ کتاب کے نام چینج کرنا چاہتا ہوں تو کتاب جو ہے دعوت سہیون اور وشا جو کہ دعوت شریف یعنی شریف کا مطلب یہ ہے اس کے اندر جو مطالف ہے وہ انتہائی بلند مطالب پر مشمل ہے انتہائی بلند معارف پر مشتمل ہے اللہ کو بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سب سے اس مقدس کتاب کے اندر مطالب معرف موجود اس وجہ میں اس کتاب کو شریف پڑھتا ہوں تو اس مقدس کتاب کی جو ہے ہمارے سلسلہ درس میں سے ہاں جی آج درس نمبر چار شروع رہا ہے اور یہیں سے کل کتاب کا خطبہ شروع ہوا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم رسول محمد وال سلطان اللہ اس مبارک جملے کا ترجمہ ہو گیا مختصر توضیح اب آگے اس کتاب کے اندر جو مختلف دعائیں ہیں ہاں جی مختلف مقامات پر مختلف دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کا جو ہے میرا مقصد ان کا مختصر ترجمہ اور توضیح کرنا محسوس ہے تاکہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں معنی مفہوم سمجھ کر پڑھیں اور کچھ ہمیں حاصل ہو ہمارے باطن کی کہ جو ہے باتین میں نورانیت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں صفحہ پیدا ہو جائے اجانگر کیونکہ دعا کے کی بارے میں ایک بات جو خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں اور یہ ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے عام طور پر معاشرے میں حالانکہ دعا پڑھی جانے والی چیز نے دعا مانگی جاتی ہے دعا کی مانگنا ہی مانگنا ہے جو ایک حقیر اور پس موجود جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظمتوں کا مالک ہے اس کا ناعت میں اس ذات سے بڑھ کر اس کے عظمت کے سامنے باقی سب ہیش ہے اس نے خود فرمایا انتم ان تم الفغل اللہ ولّہ الحمد تم سب اللہ کا محتاش ہے خواہ انسان ہو خواہ جنت ہو خواہ فرشتے ہو تمام موجودات اللہ تعالیٰ کا محتاش ہے ہر چیز میں ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ ہاں جی کسی چیز میں بھی مخلوق اللہ سے بے نیت نہیں ہے تو اس عظیم ذات کے درگاہ سے ہم نے اپنی تمام حاجتوں کو تمام ضرورتوں کو اور تمام مشکلات کے حل پریشانیوں کا حل اسی ذات اقدس سے ہم نے مانگا ہے لہذا جو ہماری اس کتاب اس کتاب کے اندر اس دعوت شریف کے اندر جو دعائیں ہیں وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے مختلف مقامات پہ ہم اپنی مشکلات اللہ کے درگاہ میں پیش کرنے کا کبھی اللہ کے حمد کی صورت میں تصویر ہوتا علاقے میں کبھی اللہ سے اپنی مشکلات کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے یقینی بات ہے پہلے ہمیں ان دعاؤں کا معنی مفہوم جو اغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم علمہ سے, سے نقل ہوئے ان کا معنی مفہوم میں سے کچھ سمجھ میں آ جائیں گے تو ہمارے اندر دعا کی کیفیت پیدا ہوگی تو کیونکہ دعا کے کی معنی کیا ہے مانگنے کے معنی میں ہے اور دعا کی معنی پڑھنے کے معنیٰ نہیں ہے دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے تو مانگنے کی کیفیت جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا با سائل جو ہے غریب لوگ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں جو سچ مجھ محتاش ہو تو وہ آپ کے دروازے کو اتنا کھٹکھٹاتے ہیں اتنا کھٹکھٹاتے ہیں کہ کچھ دیے بغیر وہ واپس نہیں جاتے ہیں ہاں جی بس باجی باجی بولتا رہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے گھنٹی بجاتا رہتا ہے تو یہ معنی کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح ماں ہاں جی والدین اپنے بچے کی معنی کی کیفیت سے خوف آگاہ ہوتے ہیں بچے ایک چیز کو پہلے شروع میں تھوڑا سادگی سے بول دیتے ہیں دیکھا ماں باپ نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں پھر نہیں دے رہے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں پھر نہیں دے رہے ہیں زمین پر پل ہاں جی زمین پر جو ہے اپنے آپ کو گرا کر جو ہے ادھر ادھر کروٹیں لینا شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد پھر ماں باپ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بچے کے ہر دعا ہر خواہش ہر اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ہاں جی تو اذان گرامی دعا کی کیفیت جو ہے اس کے اندر بندے کے اندر کمال عجیزی پایا جانا ضروری ہے جب اللہ کے درگاہ میں آپ دعا کریں گے کوئی بھی دعا کریں گے ہاتھوں کو منھ کے سامنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیوں کو رخ کے سامنے کرنا یہ سنت ہے چونکہ عادش میں آتا ہے بندہ جب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھ کو خالی واپس بھیجنا یہ جو ہے اللہ اپنے لیے اس کے کرم کے منافی سمجھتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دعا اور دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعا جو ہے جو کے شروع آخر میں درود پڑھا گیا ہو اور تو وہ دعا ردنی ہوتی ہے جو اللہ کے اور مولا علیہ السلام نے فرمائے وہ دعا رد نہیں ہوتی علیہ السلام ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ تم لوگ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو شروع آخر میں درود پڑھا کرو بیچ میں اپنی دعا کیا کرو تاکہ جو ہے آپ کی دعا قبول و فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ کے نبی کے حضور میں درود بیچتے ہیں محمد عالم محمد پہ وہ تو ضرور قبول کر لیتے ہیں تو پھر بندے کی حاجت کو رد کرنا اپنے کرم کے منافی سمجھتے اللہ تعالیٰ مولانی یوں فرماتے ہیں لہٰذا کوئی بھی دعا کریں تو ہم دعا کی شروع آخر میں ضرور ضرور پڑھا کریں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھا کریں جان گرامی تو دعوت اس مقدس کتاب کی جو دعاوں ہے جو دعاؤں کا مجموعہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ویسے تو دعا عالمِ اسلام کی کتابوں میں لیکن اللہ نے پڑھنے کا ہمیں توفیق دیا ہے حضرت امیر کبیر صحت رمضانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے خلوص سے بری ہاں جی اور یہ دعاؤں کا مجموعہ انہوں نے ہمارے لیے توفتاً چھوڑا اور جو ہے یقیناً انہوں نے اس پر عمل کر کے چھوڑا تھا لہٰذا اس کا اثر ہے کہ یہ ہمارے اندر الحمدللہ زندہ ہے اور ہم اس پاک مذہب سے تعلق رہنے والے جو ہے ہم یہ دعاؤں کو بڑے اخلوص سے پڑھا کرتے ہیں تو دعا یہ کتاب جو کتاب دعوت شریف جو اس کو اگر آپ غور مطالعہ کیا جائے تو دعاؤں اور عبادتوں اور نوافلات پر مشتمل کتاب ہے یہ کتاب جو ہے غریبی بندے کا اللہ سے چوبیس گھنٹے میں کیا کیا آپ نے اللہ سے قربت کے لیے دعائیں پڑھنا ہے نواخلات پڑھنا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے پلس جو اس مختلف ہفتوں کے اندر دنوں کے اندر کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے اور سال کے اندر بھی مختلف جو ہے موقعوں پر مختلف آیام میں مختلف مینوں میں مخصوص دنوں میں کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے عبادات کرنے نواخلات پڑھنا ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر ہیں تو اس طرح اس کتاب کے اندر موجود اگر ہم دعاؤں کو ہاں جی اور نواخلات کو پابندی سے پڑھے رہیں پڑھتے رہیں اس کو جانے ان کی معلفات بامعلفت پڑھتے رہیں تو پھر ہمیں کسی دو نمبری ہانج جی لوگوں کی مرید بننے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہم مشرب حدانِ حسین گرامی امیر کبیر کے جو ہیں آپ نے جو پاک شراب اسلام کا ہمیں پلایا ہے جس کے اندر اللہ بھی ہے وید بھی ہے دین اسلام کو آپ نے عمل ان کر کے ہمیں دکھایا ہے تو اس مقدس حس پاک حسی نے ہمیں یہ تمام تعلیمات دے کے گیا ہے اس اندر موجود تمام ناولات تمام جو ہے دعائیں اور اشکار جو ہے اس کو معلومات کر کے اگر ہم یہی روزانہ پڑھتے رہیں میں دعوے سے بولتا ہوں آپ ضرور جو ہے آپ کے قیامت سرخرو ہوگا آپ ضرور اہل بھیش میں سے ہوں گے ہاں جی کسی اور آپ ضرور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اللہ کے فرائض سنت نوافی سب پر عمل کرنے والوں میں سے ہوں گے اور آپ کی یہ تعلیمات جو ہے اس کتاب کے اندر آئی ہوئی سب سنت یافتہ ہاں جی اور پیغمبر حتم سے منقول عیمہ سے منقول دعائیں ہیں نمازیں ہیں اور یہ کسی جو ہے جالی عامل کی دی ہوئی جو ہے ہدایات نہیں ہیں تعلیمات نہیں ہیں لہذا ہر نورماشی فرد کو چاہے اچھا کہ وہ اس کتاب کے اندر موجود دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھے اور ہر جہاں جہاں ان دعاؤں کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے آپ نے تعلیم دی ہے اسی جگہوں پر پڑھا کریں عظین تو آپ نے جو ہے اب جو ہے آپ کی رات کو سونے سے لے کر ہاں رات کو آپ سویا اس کتاب کے اندر سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک اور اٹھ کر پھر شان دن سونے تک کے تمام دعائیں روزانہ کی ہفتے کی دنوں کی مہینوں کی سال کی سب اس کتاب کے اندر اللہ سے آپ کے رشتے کو مضبوط جوڑنے کے لیے اس کتاب کے اندر انتہائی نورانی تعلیمات کے اندر آپ سب سے پہلے فرماتے ہیں اس کتاب کے شروع میں جب نیند سے بیدار ہو جائے جب بھی جب سو کو خیرات کو ہاں جی جب بھی آپ سو کر نیند سے بیدار ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں جان لو اے عزیز یہ آپ کی کتاب ہی کا متن کیسا کا ہے جو تجمہ ہوا ہے ہاں جی کہ جب بھی تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو خواتین کو آپ سوئے تو بھی بیدار ہو جائیں تو یہ یہ شکرانہ ہے یہ دعا شکرانہ ہے اس کے اندر قیامت کا بھی قیامت پر بھی ایمان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ہنج نیند کے بعد دوبارہ جگنے کے پر شکرانے کے طور پر اللہ کی آپ حمد کرتے ہیں فرماتے ہیں جب بھی آپ نیند سے جاگو تو یہ دعا کو پڑھ لیا کرو یہ امیر کا بن فرمائی سرمائی اور اسلام کی بہت سے حدیث کی کتابوں میں بھی یہی دعا آیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ سوئیں تو اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں تو دعا یہ ہے الحمدللہ الحمد للہ الرزی آہیہ نباد ما و نشو ہاں جی پہلے یہ اس دعا کے پڑھنے کے ثواب میں آپ کو بتا دوں پھر توجہ کروں اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جو ثواب لکھا ہے امیر کبیر علیہ رحمٰن نے یہ لکھا ہے حضور کا حرمان نے جو شاد ہمیشہ نیند سے بیدار ہونے پر جب یا کو رات کو ہاں جی نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا بطور شکرانہ پڑے کہ اللہ نے مجھے نیند نیند نیند کو موت سے تعبیر کیا جی یعنی ایک دفعہ مو, ایک دفعہ وقتی موت دینے کے بعد دوبارہ پھر حیات دے دی تو اس نعمت پر اللہ کے درگاہ میں شکرانے کے طور پر فرماتی ہیں جب بھی آپ جو ہے نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا بطور شکرانہ پڑے تو وہ جنتی ہے جو یہ بشارت دے دیا اس حدیث میں ابھی کبھی نے جو بشارت دیا ہے جو ثواب لکھا وہ یہ ہے جو شخص ہمیشہ نیند سے ہمیشہ جب بھی دن کو رات کو ہاں جی بیدار ہونے پر یہ دعا بطور شرانا پڑے تو وہ جنتی ہے تو یہ بہت بڑی اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ثباب دکھا ہے تو زین گرمی اس دعا کے ترجمہ یہ ہیں اس میں الہم ہے الحمد یعنی جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا تمام تاریخیں تمام تاریخیں ہاں جی اس اللہ کے لئے اس ذات پاک کے لیے اللزی جس نے اہیانہ ہمیں زندگی بخشی بعد باد, باد ماں اماتن بعد اس سے کچھ ہمیں موت دے دیا تو اس مبارک آیت میں دعا میں جو ہے اما تنخواہ ہمیں موت دینے کے بعد حالانکہ ہم ابھی مرا نہیں ہم سویا ہے تو قرآن باغ میں اور عربی لغات کی کتابوں میں ہاں جی موت نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا لیکن نیند کو موت حفیظ سے تعبیر کیا ہے ہاں جی نیند کو موت ہلکا موت ہے جس میں آپ کے جسم کے سسٹم جو ہے حرارت جسم کے نظام میں تنفس کو چل رہا ہوتا ہے تمام آزاد حرکت کا رہتا ہے لیکن روح آپ سے جدا ہوا ہے اس لیے آپ خواب میں روح میں دنیا میں گھوم پھر کے ہاں جو تمام لازتیں اٹھا کے آپ پھر واپس جس میں آ جاتے ہیں اس لیے نیند کو اہ الموت کا ہے نیند کو موت کا بائی کا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جو ہیں کہ بہت سے لوگ اسے نیند میں ہی فوت ہو جاتے ہیں قرآن کے آتے ہیں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے جن کو ہم چاہیں جن کا وقت ختم ہو گیا زندگی کا اور پہنچ گئے ان کو ہم اسے نیند میں اس کا رخ قبض کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس ہے رخ کو ہم لے لیا تھا واپس نہیں بھیجتے ہیں لیکن جن کا ابھی ٹائم موجود تھے اس کا بھی موت کو وقت نہیں آیا ان کو ہم ان کے رخ کو دوبارہ جسم میں ہم بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدت پورا کریں تو اس مبارک دعا میں فرمایا الحمد للہ تمام تاریخ و اللہ کے لئے آحیاں نے جس نے ہمیں زندگی بادشاہ ہمیں حیات بادشاہ مجھے زندگی بادشاہ بعد معمات نا موت دینے کے بعد یعنی تمام تاریخ کے جس نے ہمیں مرنے یعنی مرنے سے مراد یہاں نیند نیند کے بعد دوبارہ زندگی بادشاہ تو اس میں حیات سے مراد یعنی نیند سے بیدار ہونے کو حیات سے تعبیر کیا اور سو نیند کو موت سے تعبیر کیا کیوں لیکن نیند میں جو ہے نیند اور موت میں ایک مشوہ ہے نین میں بھی آپ کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے نیند کے عالم میں بھی ہاں جی آپ کھاتے پیتے کچھ اور موت کے عالم میں بھی جو آپ کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہاں جی لہٰذا ان دونوں میں قابل شوہات کی وجہ سے نیند کو موت سے تعویر کیا ہے اور نیند سے دوبارہ اٹھنے کو حیات سے تعویر کیا مثلا اگر جو ہے اب نیند سے دوبارہ اٹھنے کے بعد اس عظیم نعمت کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں اس لیے کی کہ کیونکہ انسان کی جگہ اگر ایک بندہ مسلسل سو کہیں بیٹھے نہ اٹھے تو اس کا اس کا اور مارنے میں کیا فرق ہے بالکل نیند سے اسی لمبی سو جائیں ایک زندگی کے لیے چار پچاس سال کے لیے تو وہ اور بھی گھر والوں کے لیے عذاب بن جائیں گے نا لہذا نیند سے اٹھنا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں ہاں جی رانائیاں ہیں وہ زینت ہیں ہاں جی خوشیاں ہیں غم ہیں جو کچھ ہیں وہ سب کیا اسی حیات کی وجہ سے ہے نا زندگی کی وجہ سے اللہ نے جب تک ہماری جن کے اندر ہمارے حایا روح کو باقی رکھا ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں خوشیاں ہمارے ہمارے وجود دوسروں کے لیے باعث خیر ہے دوسرے ہمارے لیے باعث خیر ہے ہماری زندگی کے اندر ہر ہاں زندگی کے وجہ سے بڑی خوبصورتی ہے رانائی ہے اور وہ بہت ہی خوشی ہے ہر لحاظ سے نعمت ہی نعمت ہے لیکن موت کے بات تو ہاں جی حقیق موت آنے کے بات تو ہمارے قریب ترین رشتے دار بھی حد تک ماں باپ بھی اپنے جوان کریل بیٹے کو یا جوان کریل بیٹا جو ہے ماں باپ کو جس کو بہت چاہتے تھے موت کے بعد ایک لمحہ بھی گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہاں جی لہٰذا جو ہے حیات ہی تمام خیرات کا سر چشمہ ہے اس اللہ نے موت نیند کے بعد یعنی ایک نو موت ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی واشاں اور زندگی ہی تمام خیرات کا آپ زندہ ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں حش کر سکتے ہیں ہلکا خیرات دے سکتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے خدمت کر سکتے ہیں بڑے بڑے خیراتی ادارے چلا سکتے ہیں جب تک آپ زندہ ہو تو آپ یہ سارے نئے کام کر سکتے اگر موت آ گیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا فائل کلوز ہو جاتا ہے آپ کے نعمۂ عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لہذا حیات ہی وہ عظیم نعمت ہے لہذا اس عظیم تمام جی خیرات کے سر میں اس لیے نیند کے بعد دوبارہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر حیات ڈالنے پہ جسم میں اور آپ کو تلو تازہ کرنے پہ آپ کو پھر دوبارہ نیک عمل کرنے کا موقع دینے پہ اس عظیم نعمتیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں پھر معتیں وا لہ الباس اور اسی اللہ ہی کی طرح باس یعنی مرنے کے بعد دوبارہ میدان حشر میں اٹھنے کے معنی میں وہ نشور اور پھر حاشر یعنی میدان حشر میں وہاں پھیل جاتے ہیں حشن مزان یعنی باس نشمہ قبر سے اٹھ کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو حساب کتاب سزا جزا کے لیے اس کو نشور بولتے ہیں ہاں جی کیونکہ بعض کے کی معنیٰ لغت والوں نے لکھا ہے نکالنا اٹھانا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے نکالتے ہیں یقل جو سرم علاقیامہ اور میدان قیامت کی طرح لے جاتے ہیں باس کے معنی قیامت کیا ہے باصل یعنی زندہ کرنا اٹھانا مرنے کے بعد اور نشور کا معنی یہ لکھا ہے کہ نانی کیا ہے نشر شرح یعنی شرن یعنی مطلب کیا ہوا باسباس باس پر نشور کا معنی یہ ہوا یعنی قبروں سے اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہونا تمام محلوقات کا اسے بادشو نشور بولتے ہیں جی یعنی قبروں سے اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہونا یعنی تمام معلولات کا اللہ کے حضور میں حاضر ہونا اسے بادش و نشور کہتے ہیں تو اجان اس مختصر دعا کی مختصر توضی ہو گئی دعا یہ الحمد للہ الرزی آحیانہ تمام تاریخوں سے اللہ کے لئے نام زندگی باسی بعد معامات موت دینے بعد یعنی جس نے ہمیں نیند میں سلانے کے بعد نیند میں ایک نو خفی موت دینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی بخشا اور ہمیں دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع دے دیا وہ الہ الباس و نشور اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھا کر اس کی درگاہ میں حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے آگے قیامت کے واقعہ مراحل کے لیے تو انہی کالمات سر میں آج کے دعا کو دس کو ختم کرتا ہوں اللہ سب کو اس مقدس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیت